السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کو اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے آج ہم انشاءاللہ شاء قرآن پاک ترجمے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت صورت ہے آج ہم صورت الفاتحہ کی فضیلت اور سورت الفاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے صورتِ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلات وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور اس سے ایک فرشتہ اترا پھر فرمایا کہ اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ان میں سے ایک صورتُ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سور باقارہ کی آخری آیات ہیں آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی یہ حدیث صحیح مسلم کتاب صلات المسافرین میں موجود ہے صورت فاتحہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمد رب العالمین ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا وہ سردار مرنے کے قریب ہو گیا قبیلے والے صاحبہ اکرام کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ میں سے کوئی ہے جو علاج جانتا ہو جو ہمارے سردار کو بچا سکے اس کا علاج کر سکے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چل پڑے اور انہوں نے صورت فاتحہ پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ وہ تھوک جمع کرتے اور جس جگہ پہ اس چیز نے کاٹا تھا اس جگہ پہ لگاتے رہے تو وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا انہوں نے مسلمانوں کو بکریاں بھی دی واپس آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے ابو سعید خدری تجھے کیسے معلوم کہ یہ صورت دم والی ہے یعنی اس کے ساتھ اگر دم کیا جائے تو اللہ شفا دیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی بیمار پہ صورت فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے جو شخص صورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاضان میں موجود ہے امام کے پیچھے بھی صورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جیسا کہ ترمزی میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے صورت فاتحہ نہ پڑھی اتنے زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ صورت آئیے دیکھتے ہیں کہ جس صورت کی اتنی اہمیت ہے اتنی فضیلت ہے اس صورت کا ترجمہ کیا ہے اس صورت میں آخر اللہ نے لکھا کیا ہے اللہ نے بتایا کیا ہے کہا کیا ہے پہلی آج الحمد رب العالمین الحمد تمام تعریفات ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو اسی لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و میں موجود ہے الحمد یہ کلمہ بہت ہی فضیلت والا ہے حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ تم المیزان یہ جو کلمہ ہے نا الحمد کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب و میں موجود ہے الحمد کہنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ کو حد پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو دیر تک الحمد رب العالمین پڑھتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز بھی الحمد سے کرتے تھے احرام باندھ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد کہا اگر انسان بیدار ہو تو بیدار ہوتے وقت بھی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ہے الحمد للہ ہلدی احیانہ بادماں اماتنہ ون شر سونے کے لیے بستر پر گئے تب بھی اللہ کی حمد کریں الحمد للہ کھانا کھانے کے بعد الحمد پانی پینے کے بعد الحمد للہ چھینک الحمد للہ اچھا خواب دیکھا جائے الحمد للہ اچھی چیز دیکھی جائے الحمدللہ ہر بات پہ الحمد کہنا الحمد کہنا یہ مسلمان کا شیوا ہے مسلمان کی عادت ہے تو قرآن پاک کا آغاز بھی اللہ نے اپنی حمد کے ساتھ کیا اپنی تعریف کے ساتھ کیا فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں للہ ہی اللہ کے لیے ہیں ہماری عادت ہے کہ ہم تعریف اسی کی کرتے ہیں جس کے ہم پہ کوئی احسان ہو جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہو اللہ تیری تعریف ہم کر رہے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا اللہ فرماتے اسی کی تعریف ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تم کیا انسانوں کو بھی میں ہی پالنے والا جنوں کو بھی میں ہی پالنے والا اتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو میں پالنے والا ہوں عالمین جہانوں کے پالنے والا ہے عالمین جمع کا سیکھا ہے سارے جہانوں کا پالنے والا اس کی تفسیر میں یوں کہہ لیں کہ ہر مخلوق کا الگ جہاں ہے انسانوں کا الگ جنات کا الگ پرندوں کا الگ چرندوں کا الگ ہر ہر مخلوق کا الگ الگ جہاں ہے تو سب کو اللہ پالتا ہے یہ تو انسان کی باتیں ہیں نا جو کہتا ہے کہ میں اپنی محنت پہ سب کچھ کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کے بل بوتے پہ کماتے ہیں سب کچھ خود کرتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تب ان کو کون پالنے والا تھا اچھا ایک مطلب اس کا یہ کہ ہر چیز کا الگ جہاں اور ایک یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ سارے جہانوں کو اللہ پالنے والا ہے یعنی کہ انسان جب عالم اروا میں تھا دنیا میں نہیں آیا تھا تب بھی اس کو پالنے والا اللہ تھا دنیا میں آیا تب بھی اللہ ہے اسے پالنے والا آخرت میں بھی اللہ ہی اسے پالنے والا ہوگا قبر میں بھی اللہ ہی اسے پالنے والا ہوگا الحمد للہ اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں کیوں کیونکہ تھی تو, تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے وہ آخر داوانہ رب العالمین